بعد رمضان المبارک کے بارے میں اللہ سبانا ہوا نے فرمایا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضان انزل القرآن کا مہینہ وہ ہے کہ اللہ نے اس میں قرآن نازل کیا ہے یعنی رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر لازم قرار دیا ہے کہ وہ مہینے میں ایک بار مکمل قرآن مجید کی تلاوت کریں رمضان کے مہینے میں جو لوگ کبھی سارا سال میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا وہ بھی قرآن کی تلاوت رمضان میں کرتا ہے کوشش کرتا ہے مسلمانوں کے عقیدے کی کتاب چاہے کوئی چھوٹے سے چھوٹی ہو یا بڑے سے بڑی اس میں آپ کو یہ بات ضرور ملے گی کہ اللہ رب العالمین کوئی نیکی کا عمل اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جب تک وہ عمل سنت کے مطابق نہ ہو اگر عمل سنت کے مطابق ہوگا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے سنت کے مطابق نہیں تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہ قبول و منظور بھی نہیں چاہے وہ وضو ہو چاہے نماز ہو چاہے حج ہو چاہے روزہ ہو کوئی بھی عمل قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت یہ بھی ایک نیک عمل ہے اور اس کے اوپر بھی وہی اصول اور قاعدہ لگے گا لہذا قرآن کی بندہ تلاوت کرے تو سنت کے مطابق کرنی چاہیے سنت کیا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یا ام المؤمنین سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سلمہ اللہ عنہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت جامع ترمدی میں اور سیدہ رضی اللہ کی روایت مسند میں قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ ان کا جواب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقین آپ ہر ہر آیت پر وقف کرتے تھے ہر ہر آیت کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھتے تھے آپ پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم یافیق وقف کرتے پھر پڑھتے الحمدللہ رب العالمین ثم یافیک پھر وقف کرتے پھر پڑھتے الرحمن الرحیم پھر وقف کرتے پھر پڑھتے مالک یوم الدین پھر وقف کرتے یہ چند ایتیں پڑھ کے سنائیں اور فرمایا ہا کا تو صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا طریقہ کار یہی تھا یعنی ہر ہر آیت پر وقف کرنا یہ دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ ایسے ملا کر اکٹھے ایک سانس میں پڑھ دینا جب تک وہ حافظ صاحب اور قاری صاحب کا سانس ختم نہ ہو پڑھتے ہی چلے جانا یہ نبی رسلات السلام کی سنت کے خلاف ہے اور جو لوگ اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرمایا ہے فَلْيَحْذَرِ عَنْ أَن تُصِيبَهُمْ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر اور حکم اور طریقے اور سنت کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہیں ان کو فتنہ نہ پہنچ جائے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا درجناک آزاد انہیں نہ پہنچے یہ چار پانچ ایسے دو تین ایسے ملا کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ مصر کے کاریوں سے سیکھا ہے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا آپ ہر آیت پر وقف کرتے تھے چاہے آیت چھوٹی ہوتی چاہے بڑی جس طرح کے سیدہ ہفتہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المؤمنین امر سلامہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا سوال کیا گیا سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھی آپ قرآن کیسے پڑھتے وہ فرماتے ہیں کانت تیرا مدن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت ہوتی تھی لمبا کھینچ کر تیزی کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے بلکہ الفاظ کو لمبا خینچ انہوں نے بھی بطور مثال سورہ فاتحہ کی پہلی تین ایتے پڑھ کے سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور فرمایا کالا یا اللہ لفظ اللہ کو بھی لمبا خینچ سے یا مدو لفظ الرحمن کو بھی لمبا خینچتے یا مدو ارحیم لفظ الرحیم کو بھی لمبا خینچتے ہاکا کانتر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا طریقہ تیری کے ساتھ دگڑ بگڑ نہیں کرتے تھے کہ یامون تالا مون یا کوئی سمجھ ہی نہ اطمینان کے ساتھ تسلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن مجید میں قرآن, قرآن پر ٹھہر ٹھہر کر اور پھر فرمایا ہم نے یہ قرآن آپ کو پڑھایا ہے تو پڑھایا بھی ٹھہر ٹھہر کر ہے تو ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا چاہیے وقف کر کر کے آیات پہ رک رک کے الفاظ کو کھینچ کھینچ کے لفظ کو پورا حق دے کے سمجھ آئے کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے ام المؤمنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی علہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی صورت پڑھتے لیکن چھوٹی سورت پڑھتے ہوئے وقت اتنا لگا دیتے تھے کہ عام طور پہ لوگ لمبی صورت پڑھتے ہوئے اتنا وقت نہیں لگاتے آپ چھوٹی سورت کی قرار کرتے لیکن وہ اپنی سے نس... اپنی نسبت لمبی صورت سے زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ یعنی چھوٹی صورت کو بھی آپ اطمینان کے ساتھ تسلی کے ساتھ پڑھتے سید عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں لمبی حدیث مختصر سناتا ہوں صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے کہتے ہیں میں نے اپنی خالہ ممونا رضی اللہ تعالی عنخا کے گھر رات گزاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ میری خالہ سیدہ ممونا رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں ایک تکیے کے اوپر لمبائی کے رخ سر رکھ کے سو گئے اور میں نے اسی تکیے کے چوڑائی کے رخ سر رکھا اور سو گیا جب تک اللہ نے چاہا ہم سوتے رہے رات کا آخری پہر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے مشکیزہ لٹکا ہوا تھا مشک پانی سے بھری ہوئی تھی آپ نے کھڑے ہو کر وضو کیا بیٹھ کر نہیں کھڑے ہو کر وضو کیا اس کے بعد آپ مسلے پہ چڑھے آپ نے نماز پڑھنا شروع کر میں نے دیکھا میں بھی اٹھا اسی مشکیزے کے پاس گیا کھڑے ہو کر میں نے وضو کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب آ کر کھڑا ہو گیا آپ نے مجھے کان سے پکڑا میرا کان مروڑا مجھے اپنے پیچھے سے گھما کے دائیں جانب کھڑا کر دیا ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے مجھے آپ نے اپنے دائیں جانب کھڑا کیا میں نے سنا آپ سورت البقرہ کی تلاوت کر رہے کیا ملال ہے تحج کی نماز ہے سورت بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے میں نے سوچا آپ سو ایتیں پڑھ کے رکو کر لیں گے لیکن آپ پڑھتے گئے کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا چلو دو سو ایتو کے بعد رکو کریں گے آپ پڑھتے گئے میں نے دل میں سوچا چلو سورت بقرہ ختم ہوگی تو پھر آپ رکو کریں گے آپ پڑھتے گئے حتیہ کہ سور بقرہ ختم ہوئی آپ نے سورت نساء شروع کر دی سورت نساء ختم ہوئی پھر آپ نے سورت آل عمران پڑھی پھر آپ نے رکو کیا یہ ایک رکت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراوی نماز تحجی تقریباً چھ سے زائد سپارے بنتے ہیں یہ کہتے ہیں اچھا اتنی لمبی کات اور طریقہ کار کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھ رہے تھے ما مرت بھی آیا تو آزاد اللہ واقع آئندہ عذاب والی آیت ہوتی جہاں پر آیت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے وہاں پر رختے اللہ سے پناہ مانگتے کہ اللہ مجھے اس عذاب سے بچا لے و ماہ مرت بھی آیا تو رشنا واقفہ اللہ و آئندہ جب آیت میں اللہ کی جنت کا اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہوتا وہاں آپ رکتے اور رک کر اللہ تعالیٰ سے الرب کی رحمت کا سوال کرتے تصویر والی آیت گزرتی آپ اللہ کی تصویر بیان کرتے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا طریقہ کار تھا تو یہ ایک سنت طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا نماز ہو چاہے غیر نماز ہو نماز میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے نماز کے علاوہ بھی تلاوت ہوتی ہے جب بھی بندہ تلاوت کرے اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا یہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو اسے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار سکھایا ہے اس طریقے کے مطابق تلاوت کرے بڑا ظلم اور بڑے ستم کی بات ہے کہ نماز پڑھنے والے کوشش کرتے ہیں کہ ہماری نماز سنت کے مطابق تقویر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک زور لگاتے ہیں نماز سنت کے مطابق پڑھنے کے لیے آمین پہ رفلی پہ سینے پہ ہاتھ باندھنے پہ مناظرے کرتے ہیں بڑے بڑے درائل دیتے ہیں لیکن اسی نماز میں جب قرآن مجید کی تلاوت کی باری آتی ہے تو پھر سنت کو بھول جاتے ہیں یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہی اصل اور ٹھیک اور بہتر طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں الہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سارے طریقوں میں سے بہترین طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ سرل عموری مشدہ اور کاموں میں سے بدترین کام وہ ہیں جو لوگ اپنی طرف سے گھاڑ لیتے ہیں اپنی طرف سے ایجاد کر لیتے ہیں نبی کا طریقہ کچھ اور ہے اور یہ کام کرتے ہیں کسی اور طریقے سے یہ بدترین طریقہ ہے اور اس بدترین طریقے کا نام وکلو محدود بد بدعت ہے اس طریقے کا نام جو لوگ اپنی طرف سے ایجاد کر لیتے ہیں وہ کلو بد اور ہر بدعت گمراہی والی ہوتی ہے اور ہر گمراہی بندے کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے چار چار پانچ پانچ کی ٹولی بنا لے گروپ بنا لے چلے جی ابھی پکی کھا لیں کیا فائدہ پانی پیتی ہے تے پھر شرٹی روٹی کھا دی کھا دی جانی کی وجہ تھی روٹی کھا لی بڑی بڑی جی سے روٹی کھا لو کر کے نا ایک جان نہیں کیا ہے کر پچھینیا صفندے دا کاندیا ہوندا او اور تھا مل لو بن اس چل نہ کچھ کھلے جی روٹی کھادی کاری گ ترابیاں بنا گے ترابیا کے بعد آپ تری جن ترابیاں پڑھیاں نے تربی اور اب بہت زگلہ پوری مدار کے خلاف ہے ہی